السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ ربین محمد بعد قابل احترام ناظرین مشاہدات قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آج جس نشانی کو ہم دیکھیں گے وہ بھی نشانی ہمارے دور ہی میں نہیں بہت بلکہ اس سے پہلے بھی واقع ہو چکی ہے اور یہ واقع ہوتی رہی ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کرنا سلام کرنا واجب ہے جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو سلام کرنا واجب ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے اگرچہ اس مسئلے میں علماء کے خلاف ہے لیکن صحیح اور راضی قول یہی ہے کہ سلام کرنا واجب ہے اور سلام کا جواب دینا بھی واجب اور ضروری ہے سلام سے محبت بڑھتی ہے بھائی چارگی کی ایک علامت ہے دلوں میں جو قدورتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں قربتیں بڑھتی ہیں آپس میں پیار بڑھتا ہے شکوے شکایتیں دور ہوتی ہیں تو سلام ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہمارے تحفہ ہے اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے کہ سلام کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی کا پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے لہذا جس مسلمان بھائی سے ملاقات ہو انسان کو سلام کرنا چاہیے چاہے انسان اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کا رشتہ دار ہو رشتہ دار نہ ہو آج صورتحال ہی ہے کہ ہم انہیں سے سلام کرتے جن کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور جن جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی آدمی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان بھائی سے سلام کرنا شروع کر دے جب گھر میں داخل ہو تب سلام کرے جب کسی سے ملاقات ہو تب سلام کرے تو لوگ اسے بیوقوف اور پاگل سمجھتے ہیں کہتے مجنون ہے یہ پاگل ہے یہ اس کا علاج کرنا چاہیے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر وہ عمل کرتا ہے وہ قابل وہ ایسا شخص ہے جس کی تعریف کرنی چاہیے جس کی مدح کرنی چاہیے قابل مبارکباد اس کا عمل ہوتا ہے آپ دیکھیں گاؤں میں شہروں میں لوگ رہتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے لیکن کسی سے کوئی سلام نہیں کرتا جب کہ صاحبہ اور صلف ص علیم کا حال یہ تھا کہ اگر بیچ میں دیوار آ جاتی پتھر اور درخت آ جاتا ایک دوسرے سے چھپ جاتے پھر جب ملاقات ہوتی سلام کرتے کیونکہ ایک دعا ہے یہ یہ دعا ہے سلام کرنا اللہ تعالیٰ سلامتی کے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت اس کی بھر کتنے حاضر ہو کتنی پیاری کتنی عظیم دعا اتنا بہترین تحفہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے کہ ہم جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو اس کو سلام کریں کیونکہ اس سے پیار بڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ اور تم اس وقت صاحب ایمان نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو کیا میں تم لوگوں کو چیز نہ بتاؤں جس کے اپنانے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو آپس میں سلام کو عام کرو آپس میں سلام کو عام کرو صحیح مسلم کی روایت لہذا جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو ہمیں اس سے سلام کرنا چاہیے چاہے ہم اسے جانے یا نہ جانے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی جواتے ہو چکی ہے کہ آج تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سلامی نہیں کرتے ہیں سلام نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہیں جو صرف ان سے سلام کرتے جن کو جانتے اور پہچانتے آپ کے بغل سے کوئی دوسرا مسلمان بھائی گزرے گا آپ اس کو سلام نہیں کریں گے اور آپس میں ملاقات ہوتی سلام نہیں کرتے بڑا عجیب معاملہ ہے آج کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سلام نہیں کرتا اور کچھ صرف اپنے لوگوں سلام کرتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں عبداللہ بن مسول رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتا ان نب ند عصا ت سلیم الخاصہ قیامت سے کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان جو خاص لوگ ہیں صرف ان سے سلام کرے گا بڑی روایت ہے اس میں اور بھی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں اور یہ روایت صحیح ہے سلسلہ صحیح ہے کہ ان امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا اس طریقے سے بن مسعود ہی کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم رحمایہ ابنام اثرات رض الرج الََََََََََََََََََََََََََََََ وسلم کیمت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ آدمی جس آدمی سلام کرے گا جس کو جان رہا ہوگا جس سے اس کی معارفت ہوگی اسی سلام کرے گا جس سے نہیں ہوگی اسے اس سلام نہیں کرے گا مصر احمد کی روایت ہے بلکہ آج حال تو یہ ہے کہ ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی آپ میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں کوئی سلام نہیں کرتا نام پوچھتے ہیں حالات پوچھتے ہیں خیریت پوچھتے لیکن سلام نہیں کرتے تو میرے بھائی یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں اللہ العالمین کی طرف سے بہت ہی بہترین تحفہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا کی جاتی ہے اس طریقے سے عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کی ان سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا السلام علیکم یا, یا عبداللہ بن مسعود اے عبداللہ بن مسعود تم تم کو السلام علیکم یعنی انہوں نے صرف عبداللہ بن مسود سلام کیا تو عبداللہ بن مسود نے کیا فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا آپ دلّا دیکھیے عبداللہ بن مسعود کی فقاہت پرانے کریم کہیں آیت نہیں ہے یہ لیکن کی یعنی کہ یعنی آپ نے آدمی انہیں سلام کرے گا جو اس کا جاننے والا ہوگا قرآن میں آپ کو اس کا کوئی ذکر نہیں ملے گا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی شریف اس سے سلام کرے گا جو اس کا جس کو جاننے والا ہوگا یہ ہمارے نبی نے فرمایا لیکن عبداللہ ببن مسود کیا فرماتی کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا کیونکہ ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ اللہ نے فرمایا اللہ نے جو فرمایا وہ ہمارے نبی نے فرمایا کیونکہ قرآن و حدیث دونوں اللہ اقبام کی طرف سے ہیں دونوں اللہ نے فرمایا گو کہ نبی نے بھی فرما دیا نبی نے فرمایا گویا کہ اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا جو قرآن میں ہے وہ حدیث کے اندر بھی ہے جو حدیث میں وہ قرآن کے اندر بھی ہے کیونکہ دونوں کا سورس ایک ہے دونوں کا مظدر ایک ہے دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے تو عبداللہ بن مسعود کی فقاحت دیکھیے ان کی حکمت دیکھیے ان کا علم دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا جب کہ آپ پورا قرآن ڈھونڈ ڈالیں گے کہیں قرآن کریم آپ کے اندر کی بات نہیں ملے گی یا آیت نہیں ملے گی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ہی لوگوں سلام کرے گا لیکن انہوں نے کیا فرمایا جب ایک آدمی نے صرف ان سے سلام کیا ان کا نام لے کر کے تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ کے رسول نے سچ فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی کا مسجد سے گزر ہوگا لیکن دو رکعت نہیں پڑھے گا اللہ اکبر ایک اور نشانی ہمیں معلوم ہو گئی اور یہ نشانی بھی آج پوری ہو چکی ہے آپ دیکھیے بہت سارے مسلمان بھائی مسجد کے اندر بیٹھ جاتے اور دو رکعت عید المسجد نہیں پڑھتے میں یہاں فجر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں میں نے کئی مرتبہ رد بھی کیا لوگوں کو بتایا بھی لیکن تقلید کو برا ہو تعصب کو برا ہو کہ آج تقلید اور تعصب میں لوگ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یعنی اللہ کسر کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں نماز دو رکاتے ہیں تو سنت جو فجر کی ہوتی ہے وہ پڑھ کر کے گھر میں سے آتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں دس منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی ہے پندرہ منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی ہے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں ارے بھائی آپ گھر پہ دو رکعت اگر فجر کی سنت پڑھ کر کے آپ آئے ہیں اچھی بات ہے گھر کے اندر سنت پڑھنے کا زیادہ جر و ثواب ہے لیکن تحت المسجد بھی ہے مسجد کا حق اللہ کے سلو کی حدیث ہے جب تم سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے ہمار بھی کی صاف روات بخاری مسلم کی سنت کی حدیثیں لہٰذ جب آپ مسجد میں آئیں تو اگر سے آپ نے گھر کے اندر پڑھ لیا ہے دورکات سنت فجر تو یہاں دورکات تحت المسجد کے طور پر آپ کو پڑھنا اس کے بعد آپ کو بیٹھنا یہ مسجد کا حق ہے یہ اور یہ بھی قیامت کے نشانی اللہ اکبر کہ انسان مسجد سے گزرے گا جائے گا لیکن دو رکات نہیں پڑھے گا لوگ بیٹھتے ہیں باقاعدہ کافی دیر تک بیٹھتے ہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد شامل ہوتے ہیں پھر جو ہے اس کے باوجود نہیں پڑھتے ایک طرف تو معاملہ یہ ہے اور دوسری طرف معاملہ اس کے برعکس یہ ہے کہ کچھ لوگ جو سنتیں اگر گھر میں نہیں پڑھے ہیں مسجد میں آئے جماعت قائم ہے جماعت میں شامل نہیں ہوتے سنت الگ سے پڑھنا شروع کر دیتے کس قدر سنتوں سے دوری کس قدر نبی کی تعلیمات سے دوری اور آپ کے عام تعلیمات پر کس قدر لوگ عمل نہیں کرتے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے تو اللہ کے سن نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک آدمی کے مسجد سے گزر ہوگا لیکن دو رکعت نہیں پڑے گا اور آدمی صحیح ان سے سلام کرے گا جن کو پہچانے گا سعب نے خدمہ کرواط امام علام رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ سہیا کیندر اس کو بیان کیا تو معلوم ہوا میرے بھائی کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم سب کو سلام کریں جو بھی مسلمان بھائی ہم سے ملاقات کرے یا ہماری ملاقات ہو ہم کو چاہیے کہ اس سے سلام کریں ایسا نہ ہو کہ صرف اپنے لوگوں کو سلام کریں اپنے جن کو ہم جانتے ہیں جان پہچان والوں ہی کو سلام کریں ایسا قطعا نہیں ہونا چاہیے یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ہمیں اس مبارک سنت اور پر عمل کرنے کی توفیق دے یہ ہماری بھی کہ سنت ان طریقہ ہے یہ اور یہ پہچان ہے ہماری کہ ہم سلام سے اپنی گفتگو کی شروعات کریں جس سے بھی بات کرنا ہو یا نہیں بھی بات کرنا آپ سلام کرتے ہوئے گزر جائیے الحمد آپ نے دعا دی وہ بھی آپ کو دعا دے گا سب دعا کے محتاج اللہ کی اسلامتی اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کے ہر مومن قدم قدم پل پل محتاج ہے اللہ کی اگر رحمت نہ ہو تو ہماری سانس نہ نکلے ہماری زبان نہ حرکت کرے ہم ایک لفظ نہ بول سکیں ہمیں ایک قدم نہ چل سکیں ہماری پلک نہ جھپکے اگر اللہ کی رحمت اور اس کا اجازت نہ ہو اس کی مشیت نہ ہو اللہ کا حکم نہ ہم سب اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں اللہ کی رحمت ہوگی تبھی لوگ جنت کے اندر جائیں گے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا لہذا ہمیں سب کو چاہیے کہ اس عظیم عمل کو ہم عام کریں لوگوں کے درمیان پھیلائیں اور سب سے سلام کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دامین جزاکم اللہ خیر وصل اللہ علیہ نبین محمد وعلی آلہ و علیہ علیہ و صبر اجمعین وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ